لا لا رسول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 بکو اللہ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے اور کثرت سے و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ الوافی بما <بی> <فی> صحیح یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے لیکن اس میں تقرار نہیں ہے کتاب کے مولف نے کتاب کو دس مقاصد میں تقسیم کیا ہے پہلے مقصد کا تعلق عقیدہ سے ہے اور عقیدہ میں تین کتب ہیں اور اس ان تین کتب میں سے دوسری کتاب کا نام ہے کتاب الایمان بالیوم آخر کے آخرت میں ایمان لانے سے متعلقہ احادیث کے بارے میں کتاب اس کتاب میں کئی فصول ہیں اور دوسری فصل ہم پڑھ رہے ہیں صفت القیامہ قیامت کے اوصاف اور اس فصل میں کئی ابواب ہیں آخری باب ہے آخری سے پہلا باب نواں باب ہے باب ما جا فل حوز وہ باب جس کا تعلق ان احادیث سے ہے جو حوض کے بارے میں آئی ہیں نبی علیہ اصلاۃ والسلام کے حوض کے بارے میں اس ہاؤس کے بارے میں جو احادیث ہیں دو ہم پڑھ چکے ہیں اور تیسری ہم پڑھنے لگے ہیں اور اس کا نمبر ہے حدیث نمبر جو آج پڑھنے لگے ہیں سیونٹی نائن یعنی کہ اس کو رویت کرنے پہ امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے انا سنانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال لَيَرِدَنَّ عَلِيَّ نَاسٌ مِّن قُسَيْحَابِ الْحَوْدِ حَتَّى اِذَا عَرَفْتُهُمْ اُخْتُلِجُودُونِ فَأَقُولُوا اُسَيْحَابِ فَيَقُولُوا لَا تَدْلِي مَا أَحْدَفُ بَعْدَكُ جنابِ انس سے رویت ہے انس بن مالک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رویت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّا میرے پاس وارد ہوں گے مجھ پہ وارد ہوں گے میرے پاس آئیں گے نا سن کچھ لوگ من میرے ساتھیوں میں سے میرے پاس کہاں آئیں گے الحوضہ ہاؤس پہ یعنی کہ میرے ہاؤس پہ میرے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ آئیں گے حتی اذا ہوں یہاں تک کہ جب میں ان کو پہچان لوں گا انہیں میرے قریب آنے سے روک دیا جائے گا انہیں میرے قریب آنے سے پہلے کھینچ لیا جائے گا انہیں میرے قریب آنے سے پہلے پکڑ لیا جائے گا یعنی کہ میرے قریب نہیں آ سکیں گے فقول تو میں کہوں گا میرے ساتھی یعنی کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں ان کو کیوں روک رہے ہیں ان کو تو آنے دو فیقول کہنے والا کہے گا لا چدری آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا, کیا انہوں نے آپ کے بعد کون سے نئے کام کیے یہ آپ نہیں جانتے اس ادیض سے ایک تو پتا چلا کہ نبی علیہ السلاط والا رودے قیامت حوض ہوگا اور اس پہ ہمارا ایمان ہے دوسرے نمبر پہ پتا چلا کہ نبی علیہ السلاط اسلام کے حوض پہ آپ کی امت کے لوگ آئیں گے تیسرے نمبر پہ پتا چلا کہ کچھ لوگوں کو آپ کے قریب آنے سے روک دیا جائے گا چوتھے نمبر پہ پتا چلا وہ آپ کے ساتھی ہوں گے اس کا لفظ آیا آپ کے ساتھی آپ کی صحبت میں رہنے والے اور اس سے مراد آپ کے صحابہ کرام بھی ہو سکتے ہیں تو آپ سے کہا جائے گا لا تدری ما لاتدری بادہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا کام کیا تھا تو اگر اس سے مراد آپ کے صحابی لیے جائیں تو کیا اس سے آپ کے صحابہ کرام کی عظمت پہ حرف آئے گا تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قطع نہیں ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلاط اسلام کے فوت ہونے کے بعد مرتد ہو گئے جو صحابیت پہ برقرار نہیں رہے صحابی اسے کہتے ہیں جو نبی علیہ السلاط اسلام کو حالت اسلام میں دیکھے اور اسلام کی میں فوت ہو اور جو آپ کے فوت ہونے کے بعد مرتد ہو گیا وہ صحابی نہ رہے اور جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے جہاد کیا تھا ان مرتدین سے جناب صدیق نے جہاد کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ تو نبی علیہ السلاۃ السلام کے علم میں یہ تھا کہ یہ تو میرے ساتھی تھے آپ کو یہ معلوم نہیں کہ آپ کے بعد وہ مرتد ہو گئے تھے تو آپ نے اس لیے ان کا دفاع کیا آپ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کچھ کیا یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی علیہ السلات و السلام عالم الغیب نہیں تھے اور حاضر ناظر بھی نہیں ہیں اگر آپ آج بھی دنیا میں موجود ہیں اور حاضر ناظر ہیں دیکھ رہے ہیں جانتے ہیں پھر تو آپ کو ان لوگوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے جو آپ کے فوت ہونے کے بعد مرتد ہو گئے عالم الغیب ہوتے تب بھی آپ کو ان چیزوں کا علم ہوتا لیکن آپ کے پاس غیب کی اتنی باتیں تھیں جتنی اللہ نے بتا دی اس سے بڑھ کر نہیں اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا کل علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے پانی کے سامنے ایک قطرہ یا دو قطرے ہو تو اللہ تعالی عالم الغیب ہے جس سے کوئی بھی بات مخفی اور پشیدہ نہیں انبیاء کرام علیہ وسلام سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں تمام انسانوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں کئی غیبی باتیں بھی جاننے والے ہیں لیکن عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس سے کوئی بھی بات مخفی نہ ہو جو ہر چیز کو جانتا ہو اور یہاں پہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کچھ کیا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام قبول کر لینا کافی نہیں ہے نمازیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب موت دے تو وہ بھی ایمان اور اسلام اور توحید پہ آئے تاکہ روزِ قیامت یہ نہ کہا جائے کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کچھ کیا حدیث نمبر اسی میم یعنی کہ اسے رویت کرنے والے کون ہیں صرف امام مسلم ان حضیفتہ قال آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حوضی لأبعد من ایلت من عدن جناب حضیفہ سے رویت ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے میرا حوض اہلا سے لے کر ادن سے جو مسافت ہے اس سے کہیں زیادہ ہے آپ فرما رہے ہیں کہ جتنی مسافت جتنا فاصلہ اہلا اور ادن کے مابین ہے ادن کہاں ہے یمن میں اہلا کہاں ہے فلسطین میں فرمایا جتنا فاصلہ ان دو شہروں کے مابین ہے اتنے فاصلے سے زیادہ فاصلے پہ میرا حوض واقع ہے ان کے میرا حوض اتنا بڑا ہے اتنا لمبا اور اتنا چوڑا ہے آپ کہتے ہیں کہ میرا حوض اہلا سے لے کر ادن تک کے جو فاصلہ ہے اس سے زیادہ دور ہے جو فاصلہ جو مسافت اہلا اور ادن کے مابین ہے اس سے کہیں زیادہ دور مسافت میرے حوض کے دو کناروں میں ہے ولدی نفسی بیادی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور یہاں پہ دیکھیے بلکہ تمام عادیس میں دیکھتے چلے جائیے کہ نبی علیہ السلاط وسلام قسم اٹھاتے ہیں کس کی اپنے رب کی اپنی ذات کی قسم نہیں اٹھاتے اپنی کملی کی قسم نہیں اٹھاتے اپنی زلفوں کی قسم نہیں اٹھاتے آپ اپنی عزت کی قسم نہیں اٹھاتے اپنے نالین کی اور جوتوں کی قسم نہیں اٹھاتے جب بھی قسم اٹھاتے ہیں اللہ کی اٹھاتے ہیں آپ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میری جان کی قسم لیکن آپ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس حوث سے دوسرے لوگوں کو ہٹاؤں گا ان کو دور کروں گا ان کو دکار دوں گا کما در ردول الغریب ہی جیسے کوئی آدمی گانے اونٹوں کو اجنبی اونٹوں کو اپنے حوض سے دور کر دیتا ہے اربوں کے لیے بہترین مثال آپ نے دی ہے کہ اربوں کے ہاں پانی کم ہوا کرتا تھا ہر آدمی اپنے اونٹوں کے لیے پانی محفوظ رکھتا اپنے حوض میں تو اب اگر اس کے حوض سے پانی پیتے ہوئے اس کے اونٹوں میں دوسرے اونٹ بھی شامل ہو جائیں تو وہ کیا کرتا دوسرے اونٹوں کو دور کرتا انہیں ہٹاتا پیچھے کرتا تختی کے ساتھ تو آپ فرما رہے ہیں میں اس حوض سے دوسرے لوگوں کو ایسے ہی دور کروں گا جیسے کوئی آدمی پرائے اونٹوں کو بگانے اونٹوں کو اجنبی اونٹوں کو انہدی اپنے حوص سے دور کرتا ہے قالو انہوں نے کہا یعنی کہ صحابہ صاحب نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول و تعارف کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے یعنی کہ کیا حوض پہ آپ ہمیں پہچان لیں گے یہ سوال کیا بتاتا ہے یہ سوال بتاتا ہے کہ صحابہ اکرام کا قیدا تھا کہ نبی علیہ السلط اسلام عالم الغیب نہیں ہیں ان کا عقیدہ تھا کہ آپ حاضر ناظر نہیں ہیں اسی لیے وہ حیرانگی سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے اب اس سوال کے جواب میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا بالکل میں پہچان لوں گا کیونکہ میں عالم الغیب ہوں بالکل میں پہچان لوں گا کیونکہ میں حاضر ناظر ہوں بلکہ کیا کہا آل آپ نے کہا ہاں تم پاس میں تمہارے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے من آثار الودو. ودو کے نشان سے ادو کے اثر سے لئی ستن غیر یہ نشانی تمہارے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوگی تو آپ کیسے پہچانیں گے اپنی امت کے لوگوں کو وضو کے نشان سے وضو کے آزاد چمک رہے ہوں گے اس میں خوشخبری ہے نمازیوں کے لیے جو نمازیں پڑھتے رہے وضو کرتے رہے گرمیوں میں سردیوں میں کہ روزے قیامت ان کے آزاد چمک رہے ہوں گے وضو والے اور اللہ کے رسول اس چمک سے پہچان لیں گے کہ میرا امتی آ رہا ہے اور اس کو حوص سے پینے کی اجازت دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے وضو نہیں کرتے ان کے وضو کے آزار روزے قیامت نہیں چمکیں گے تو وہ آپ کے حوص سے پانی نہیں پی سکیں گے اپنے اپنے والدین اپنے اپنے بچوں بہن بھائیوں کی فکر کریں آج انہیں آپ نماز کے لیے فدر کے ٹائم نہیں اٹھاتے کہ بےچارے کی نیند پوری نہیں ہوئی یہ آپ اس پہ رحم کر رہے ہیں آپ اس کا نقصان کر رہے ہیں روز قیامت نبی علیہ السلاۃ السلام کے حوض سے معلوم ہو جائے گا تو فرمایا علیہ تو میرے پاس وارد ہوگے میرے پاس آؤ گے اس حال میں کہ تمہارے چہرے اور تمہارے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے وضو کے نشان سے وضو کے اثر سے لئی ست یہ نشانی نہیں ہوگی دن کسی کی غیرکم تمہارے علاوہ اس کے بعد باب نمبر دس باب ذکر المیزان اس باب میں تذکرہ ہوگا ترازو کا وہ ترازو جس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی اور خود عمل کرنے والے کو بھی تولا جائے گا اور ان رجسٹروں کو بھی تولا جائے گا جن رجسٹروں میں نیکیاں لکھی گئی ہوتی ہیں تو یہ ہے میزان اور یہ ترازو اس کا تذکرہ قرآن میں بھی بہت آیا احادیث میں بھی بہت آیا اب اس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ یہاں الوافی کے رائٹر اور مؤلف اور مصنف احادیث لے کر نہیں آئے کیونکہ یہ تکرار سے بچنا چاہتی ہیں انہوں نے دو حدیثوں کے نمبر دے دیے ہیں جو بعد میں آئیں گی اور یہ کہتے ہیں کہ ان حدیثوں کا تعلق اس باب ترازو والے باب سے بھی ہے ان میں ترازو کا بھی تذکرہ ہے اور دیگر کئی چیزوں کا تذکرہ بھی ہے اس لیے وہ کسی اور جگہ آئیں گی لیکن یہاں میں بس نمبر آپ کو دے دیتا ہوں تو پہلا نمبر کیا ہے چھ سو ستر چھ سو ستر میں یہ الفاظ آتے ہیں المیزان دی کہ ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور حدیث نمبر نو سو چھیالی اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ دو جملے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں جو ترازو میں بڑے باری ثابت ہوں گے ترازو میں جب ڈالا جائے گا ان کا وزن بہت ہوگا کون کون سے سبحان اللہ و سبحان اللہ, اللہ تو دونوں عادی سے ترازو کا ثبوت مل رہا ہے اب ہم منتقل ہوتے ہیں الفصل و تیسری فصل کی طرف احادیث فی الجنت تیسری فصل ان احادیث کے بارے میں ہے جن احادیث میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے وہ احادیث جو جنت اور جہنم کے بارے میں ہیں اس تیسری فصل کا پہلا باب باب حجی بت جنت جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ مشکلات اور مسائب کے ساتھ یعنی کہ جنت ہر ایک کو اچھی لگتی ہے ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے لیکن اللہ رب العزت نے جنت کو ڈھانپ دیا ہے مشکلات کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہے ان مشکلات میں واقع ہوگا اسے جہاد کرنا ہوگا اسے پانچ وقت کی نمازیں پڑھنا ہوں گی اسے ایک مہینے کے رودے رکھنا ہوں گے اسے زکات ادا کرنا ہوگی اسے پانچ چھ لاکھ روپیہ لگا کے حج کرنا ہوگا اور اسے مسائب پہ مشکلات پہ صبر کرنا ہوگا دوسرے مسلمان اسے تنگ کریں تو وہ صبر کرے گا تو یہ ہے حجی، حجی جنت الجنت مکارے جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ ان ناپسندیدہ بداشت کر کے ہی انسان جنت میں جا سکتا ہے حدیث نمبر کیاسی, آف, اس کو رویت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں ان ابھی ہو رہی رہتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابویت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجیبت جہنم کو ڈانک دیا گیا ہے بشہبات خواہشات نفس کے ساتھ نفسانی خواہشات کے ساتھ جہنم اس کے دائیں بائیں کیا ہیں وہ چیزیں جن کے لیے انسان مچلتا ہے جو انسان کو اچھی لگتی ہیں لیکن حرام ہیں غلط ہیں بدکاری شراب میوزک موسیقی کسی کو قتل کرنا جادو کرنا یتیم کا مال کھا لینا بہنوں کی وراثت پہ قبضہ کر لینا یہ سب چیزیں انسان کو بڑی اچھی لگتی ہیں تو یہ جہنم کے ارد گرد ہیں جو ان میں واقع ہوگا تو وہ پھر جہنم میں بھی داخل ہو جائے گا اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں جو آپ کے دل کو اچھی لگتی ہیں لیکن آپ کے لیے خطرناک ہیں فرمایا ہو جی بت بشہواد جہنم کو ڈھانک دیا گیا ہے ایسی چیزوں کے ساتھ جو انسانی من کو انسانی نفس کو انسانی دل کو اچھی لگتی ہے نفسانی خواہشات کے ساتھ جہنم کی کو ڈھانک دیا گیا ہے وہ حجی بت جنت اور جنت کو ڈھانک دیا گیا ہے ڈھانپ دیا گیا ہے بال مشکل چیزوں کے ساتھ ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ یعنی کہ انسان کو نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے ایک مہینے روزے رکھنا مشکل لگتا ہے حد کرنا ہاتھ پہ جانا مشکل لگتا ہے لیکن یہ کام کریں گے تو جہنم سے رکاوٹیں دور ہوں گی اور جنت سے رکاوٹیں دور ہوں گی اور آپ جنت میں داخل ہو سکیں اس کے بعد حدیث نمبر 82 ان انس ابن مالک قال قادر رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم حفت الجنت وحفت النار الشہ جنت کو گھیر دیا گیا ہے ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ مشکلات کے ساتھ ثوبتوں کے ساتھ مشقتوں کے ساتھ جنت کے ارد کیا ہے مشقتیں ہیں مسائب ہیں مشکلات ہیں ناپسندیدہ چیزیں ہیں مثالیں کئی دفعہ دے چکا ہوں تو یہ کام جو انسانی نفس کو پہلی بار اچھے نہیں لگتے یہ جب آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو پھر آپ کو جنت ملے گی بحفت ناروب بشہوات اور جہنم کو گھیر دیا گیا ہے نفسانی خواہشات کے ساتھ یعنی کہ جو نفسانی خواہشات میں پڑے گا زنا بدکاری چوری ڈاکا، غیبت جھوٹ ان چیزوں میں واقع ہوگا وہ پھر اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان جو رکاوٹ ہے جو پردہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا وہ فتح ناروب جہنم کو گھیر دیا گیا ہے کس کے ساتھ ایسی چیزوں کے ساتھ جو دل کو اچھی لگتی ہیں باب نمبر دو باپ رؤیت من الجنت والنار انسان کا اپنے انسان کا اپنے جنت اور جہنم والے ٹھکانے کو دیکھنا ہر انسان کا ٹھکانہ جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی ہے تو انسان اپنے یعنی اس حدیث کو رویت کرنے والے صرف امام بخاری ہیں جناب ابو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا لا اللہ اری مکہ ناری لسا لی شکن کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر اسے اس کا جہنم والا ٹھکانہ دکھایا جائے گا لو اص اگر وہ برائی کا ارتکاب کرتا لی شکن کیوں دکھایا جائے گا جنت میں داخل ہو چکا اسے جہنم کا ٹھکانا کیوں دکھایا جائے گا شکر تاکہ وہ مزید شکر ادا کرے تاکہ اس کے اس کا اس کے رب کے شکر ادا کرنے میں اضافہ ہو سکے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ میں جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو کیا کہیں گے الحمد للہ تمام تریفیں اس اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے ہمیں جنت میں آنے کی توفیق بخشی تو اس انداز سے اللہ کا شکر ادا کریں گے تو فرمایا جنت میں داخل ہونے والوں کو ان کا جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا یہ وہ ٹھکانہ ہے جہاں ان کو ڈالا جاتا اگر وہ دنیا میں کفر کرتے شرک کرتے گناہ کرتے اب اب کیوں دکھایا جائے گا جنت میں داخل ہونے کے بعد تاکہ ان کے دل میں رب کی عظمت مزید بیٹھے تاکہ رب کا شکر ادا کرنے کے جذبات ان کے دل میں مزید قائم ہو تو فرمایا لا يدخل الجنة. نہیں کوئی داخل ہوگا جنت میں رہائش میں سے دکھایا جائے گا تاکہ اس کے شکر میں اضافہ ہو ولاد اللہ اریا دہ الجنا لو احسن لی یقون علی اور نہیں کوئی داخل ہوگا جہنم میں مگر اسے اس کا جنت والا ٹھکانہ دکھایا جائے گا لو احسنا اگر وہ اچھا عمل کرتا لی حسرتن تاکہ یہ اس کے لیے حسرت بن جائے پچھتاوے کا سامان بن جائے افسوس کا مقام بن جائے جہنم میں داخل ہو چکا جہاں اسے جہنم کی سزا ملے گی وہاں ساتھ, ساتھ ایک سزا یہ بھی ملے گی کہ اسے دکھایا جائے گا کہ وہ دیکھو یہ جنت میں تمہارا مقام تھا اگر تم نیکی کرتے توحید کی رائے کرتے ایمان لے آتے مسلمان ہو جاتے ایسا کیوں کیا جائے گا لیکون علی تاکہ اس کے افسوس میں اضافہ ہو جائے اس کی حسرتوں میں اضافہ ہو جائے اس کے پچھتاوے اور ندامت میں اضافہ ہو حدیث اور باب کا تعلق بالکل واضح ہے اب تیسرا باب باب تحاجت الجنت والنار جنت اور جہنم نے آپس میں جھگڑا کیا ایک دوسرے سے مباحثہ کیا ایک دوسرے سے جھگڑا کیا حدیث نمبر چوراسی ایٹی فور خوف اس حدیث کے نوایت کرنے پہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے جناب ابحت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعت فرمایا جنت اور جہنم نے باہم جھگڑا کیا ایک دوسرے سے جھگڑا کیا جنت اور جہنم نے ایک دوسرے سے جھگڑا کیا کتنی عجیب بات ہے لیکن یہ عجیب تب لگتی ہے جب ہم اپنی عکت سے سوچیں اور جب ہم اللہ کی قدرت کی طرف دیکھیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے جس اللہ نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے آپ کو بولنے کی طاقت دی ہے اس کے لیے جنت اور جہنم کو بولنے کی طاقت دینا کون سا مشکل تھا کبھی سوچا ہے میری آواز کہاں سے نکل رہی ہے میں اور آپ بھی تو گوشت اور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے بولنے کی طاقت کس نے رکھی دیکھنے کی طاقت کس نے رکھی سننے کی طاقت کس نے رکھی की اور किसने کی طاقت کس نے رکھی جس نے میرے جسم میں یہ سب چیزیں رکھ دی ہیں آپ کے جسم میں یہ سب فوائد رکھ دی ہیں اسی نے جنت و جنم کو بولنے کی طاقت دی یہ میں ان چیزوں پہ اتنا زور کیوں دیتا ہوں ان چیزوں کو نہیں مانتے وہ پھر اس حدیث کی شرح میں کیا لکھیں گے وہ کہیں گے زبان سے انہوں نے بول کر جگڑا نہیں کیا بلکہ ان کی حالت ایسی ہے کہ جیسے وہ جھگڑا کر رہی ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں باقاعدہ بول کر انہوں نے ایک دوسرے سے جھگڑا کیا جنت اور جہنم نے فقالار اللہ تا سب کہہ رہے ہیں جہنم نے کہا کیا کہا تو مجھے ترجیح دی گئی ہے یعنی کہ مجھے جنم کہہ دی جنت پہ ترجیح دی گئی ہے او سر تو مجھے ترجیح دی گئی ہے کن کے ساتھ تکبر کرنے والوں کے ساتھ اور ظالم اور جابر لوگوں کے ساتھ ان کے میرے میں کون لوگ ہیں تکبر کرنے والے ظالم اور جابر قسم کے لوگ تو مجھے ان کے ساتھ ترجیح دی گئی ہے مخال الجنہ اور جنت نے کہا جنت نے کہا بالکل بول کر کہا ہمارا ایمان ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کائنات کی کی ایک ایک چیز اللہ تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ کی حمد و سنا کے ساتھ ساتھ تو ہمارا ایمان ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے وقالت جنا <الْجَنَّة> اور جنت نے کہا اور ویسے بھی آج کے زمانے میں ایسی احادیث کا انکار کرنا تو اور عجیب لگتا ہے یہ موبائل میرے سامنے ہے میں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے یہ موبائل بول رہا ہے آپ جب فیس بک کھولتے ہیں یوٹیوب کھولتے ہیں تو وہ آواز کون سناتا ہے موبائل سناتا ہے اب انسان کے آپ موبائل کیسے بول سکتا ہے جس اللہ نے موبائل میں آواز پیدا کی اسی اللہ نے جنت و جہنم کو بولنے کی طاقت بخشی تو وقالت الجنہ جنت نے کہا مالی مجھے کیا ہے کہ لا يدخلونی میرے میں داخل نہیں ہوتے اللہ سے الناس ہوں مگر لوگوں میں سے جو کمزور ہیں وہ اور جو ان میں سے کم مرتبہ والے ہیں گرے پڑے لوگ ہیں جن کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے کوئی حثیت نہیں ہے میرے پاس وہی وہ آتے ہیں بس الله تبارک و تعالی علی الجنہ اللہ, علی اللہ تبارک و تعالی جنت سے کہا انت رحمتی تو میری رحمت ہے ارحم بک تیرے ذریعے میں رحمت کرتا ہوں من اشعاؤ من عبادی جس پہ میں اپنے بندوں میں سے چاہتا ہوں اللہ نے جنت کو اپنی رحمت قرار دیا اور یہاں پہ رحمت سے مراد اللہ کی صفت رحمت نہیں ہے بلکہ یہاں رحمت سے مراد اللہ کی مخلوق رحمت ہے رحمت کی جب نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو کبھی مراد اللہ کی پیدا کردہ رحمت ہوتی ہے مثال کے طور پہ میں عبد الباسط رحمت کرتا ہوں اپنی اولاد پہ اور آپ بھی رحم کرتے ہیں اپنی بیگم اور بچوں پہ تو یہ جو رحمت ہے یہ جو میری صفت ہے آپ کی صفت ہے یہ اللہ کے لحاظ سے مخلوق ہے میرے میں رحمت کس پیدا کی اللہ نے آپ میں رحمت کس پیدا کی اللہ نے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ہے، تو یہاں پہ رحمت سے مراد اللہ کی مخلوق رحمت, ہے. ایک اوتی ہے رحمت اللہ, کی صفت، اللہ رحمت کرنے والا ہے وہاں پہ مراد اللہ کی سفت رحمت ہے, کہہ ہے سے، رحمتی، تو اللہ تعالی کہ جنت سے میری رحمت ہے ارحم بکی من من عبادی، تیرے ساتھ میں اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہوں گا رحم کروں گا اور اللہ نے جہنم سے کہا انما انت عذابي تو میرا عذاب ہے اوعذب بكي من اشاء من عبادي تیرے ذریعے میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا ولکل واحده منهما ملئها اور ان دونوں میں سے ہر ایک کو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے اتنے بندے ہوں گے مل جن سے یہ دونوں بھر جائیں گے بڑھاؤ ہوگا یعنی کہ اتنے لوگ ہوں گے اتنی مخلوق ہوگی جس سے یہ دونوں بھر جائیں گے جہاں تک تعلق ہے آگ کا فلاو تو وہ پوری طرح نہیں بھرے گی جن جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنا ہوگا ڈال دیا جائے گا پھر بھی نہیں پڑے گی حتّا یہاں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ واقعی اپنا پاؤں رکھیں گے اور پاؤں کو ہم پاؤں مانتے ہیں اس کی کوئی تعبیل نہیں کریں گے اس کے معنی کو تبدیل نہیں کریں گے اصل معنی کا انکار نہیں کریں گے البتہ ہم اللہ کے پاؤں کو مخلوق کے پاؤں سے مشابہ قرار بھی نہیں دیں گے اللہ تعالی کا پاؤں ویسے ہے جیسے اللہ کے خالق کے شیان شان ہے ہر عیب سے پاک ہر کمزوری سے پاک ہر نقص سے پاک اور میرا پاؤں آپ کا پاؤں بڑے عیب ہیں بڑی کمزوریاں ہیں تھک جاتا ہے کبھی سردی لگتی ہے کبھی گرمی لگتی ہے کبھی مچھر کاٹتے ہیں اور کام آج کر رہا ہے کل بوڑھے ہوں گے تو کام نہیں کرے گا جب بچے تھے تو پاؤں سے ہی کام نہیں کرتا تھا تو ہمارے پاؤں میں ایب ہی ایپ ہے اللہ کا پاؤں ہر عیب سے پاک لیکن اللہ کا پاؤں کیسا ہے کیفیت کیا ہے تفصیلات کیا ہیں ہم بالکل نہیں جانتے اور جو تفصیل پوچھے گا کیفیت پوچھے گا ہم اس سے غلط قرار دیں گے کیونکہ ہمیں یہ ان چیزوں کی معلومات ہی نہیں دی گئی لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا پاؤں ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی آنکھیں ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں مارا ایمان ہے کہ اللہ کے ہاتھوں کی انگلیاں ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں بھرے گی یہاں تک اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں رکھیں گے کس میں جہنم میں تو جہنم بولے گی کہ اب میں بھر گئی ہوں اللہ کے پاؤں رکھنے سے اب کہے گی بس بس اب میں بھر گئی ہوں فَهُنَا لِكَ تَمْ <تَلِعُو> جب اللہ طرف پاؤں رکھیں گے تو تب تم بھر جائے گی جائے گا جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ مل جائے گا اور خالی جگہ باقی نہیں رہے گی ولادا اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پہ ظلم نہیں کرے گا یعنی کہ جہنم کو بھرنے کے لیے اللہ کسی ایسے بندے کو جہنم میں پھینک دے جس نے گناہ نہیں کیے جس نے جرم نہیں کیے جس نے کفر و نہیں کیا تو یہ ظلم اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پہ ظلم نہیں کریں گے وہ امجن اور جہاں تک تعلق ہے جنت کا اللہ عز و اس جنت کی خاطر پیدا کرے گا ہلکن ایک مخلوق یعنی کہ جنت نہیں بڑھے گی تو اللہ تعالی کیا کریں گے کچھ لوگوں کو اسی موقع پہ پیدا کریں گے اور پیدا کر کے انہیں جنت میں بیچ دیں گے اللہ کا فضل دیکھیے اللہ کی رحمت دیکھیے اللہ کا کرم دیکھیے لیکن جہنم کو بھرنے کے لیے اللہ مخلوق پیدا کریں اور ان کو جہنم میں بیچ دیں اللہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اللہ ظلم کرنے والے نہیں ہے لیکن جنت کو بھرنے کے لیے جنت میں جان خالی رہے گی تو اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو پیدا کریں گے اور جنت میں بھیج دیں گے اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ اللہ کی قدرت اللہ کے خزانے کتنے وسیع ہیں جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے جنت نہیں بھرے گی جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے جہنم نہیں بھرے گی تو ان چیزوں میں سے ایک, ایک چیز پہ ایمان لائیں اور منکرین حدیث سے دور رہیں جو آپ کے عقائد کو خراب کرنا چاہتی ہیں حدیث نمبر پچاسی 35, خا, اس کو رویت کرنے والے کون ہے امام بخاری عن عمران ابن حسین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمران بن حسین سے رویت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ میں نے جنت میں جان کر دیکھا فرسر الفقراء تو میں نے جہنم والوں میں سے اکثر کن کو دیکھا الفقراء فقیروں کو وقلا تو فنار اور میں نے جہنم میں جا کر دیکھا پرئی تو اکثر آلیہ تو جہنم والوں میں سے اکثر میں نے کن کو دیکھا انمسا عورتوں کو فقیر اکثر جنت میں کون ہوں گے فقیر دیکھے کون سے فقیر جو دنیا میں توحید کے اوپر تھے نمازیں پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے اللہ کے لیے تلاوت کرتے تھے قبیرہ گناہوں سے دور رہتے تھے، آج وہ جنت میں پہنچ چکے ہیں کیونکہ دنیا میں ان کے پاس مال نہیں تھا کہ ان کو خراب کریں، مال نہیں تھا جس کے فتنے میں واقع ہوں تھوڑا سا مال ہوتا جس سے پیٹ بھرتے اللہ کا شکر ادا کرتے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے خوشخبری ہے میرے ان بھائیوں کے لیے جن کے پاس مال کی کمی رہتی ہے ان کے لیے خوشخبری ہے لیکن تب جب وہ صبر کرنے والے ہوں اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط رکھنے والے ہوں شرک و بدعات سے دور رہنے والے ہوں اور فرمایا میں نے جہنم میں جان کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ جہنم والوں میں سے اکثر کون عورتیں ہیں کیوں عورتیں زیادہ جہنم میں ہیں دوسری حدیث میں اللہ کے قصور نے سبب بیان کیا ہے کیونکہ خامد کی ناشکری کرتی ہیں اور لان تان بہت کرتی ہیں ایک دوسرے کو پر لانت کرنا ایک دوسرے سے کہنا تیرے اوپر لانت ہو اور خامن کی نشکری کرنا شریعت نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ بیگم کی رہائش خامن کے ذمے بیگم کے کپڑے خامن کے ذمے بیگم کا کھانا خامن کے ذمے اور بیوی کی ذمہ داری کیا ہے گھر میں رہے اس کے گھر کو جنت منائے اور اس, کا, اس کی شکر گزار بن کر رہے وہ کھانا لے کر آئے آٹا لے کر آئے اللہ آپ کو جزائے خیر دے وہ کوئی بھی نیمت میں, لے کر گھر میں داخل ہو اللہ آپ کو جزائے خیر دے کپڑے لے کر آئے اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور پھر بعد میں بھی اس کی نیکی کو یاد رکھیں لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ عورتیں اپنے خامن مطمئن نہیں ہوتی شکوا کرتی رہتی है پوری जिंदगी نہیں سوچتی کہ میرا خامن بےچارہ گرمی میں دھوپ میں کتنی مشکل سے کماتا ہے میری وجہ سے وہ اپنا ملک چھوڑ کے سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے دوسرے لوگوں کی ڈانٹ برداشت کرتا ہے اپنے سے بڑوں کی باتیں سنتا ہے گھر کے کھانے سے محروم ہے بچوں کو دیکھنے سے محروم ہے تو یہ چیزیں چکادہ کرتی ہیں کہ عورت اپنے خامن کا شکر ادا کرے اس کی مددگار بنے اس کی معمل بنے لیکن عورتیں عام طور پہ ایسا نہیں کرتی لانتان بھی کرتی ہیں اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم والوں میں زیادہ تعداد کی ہے عورتوں کی ہے باب نمبر چار یہ باب کیا ہے جنت کی واداب یہ باب ہے جنت کی نعمتوں کے بارے میں اور جہنم کے عذاب کے بارے میں اس باب میں جنت کی نعمتوں کا اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوگا حدیث نمبر 86 ایٹی میم یعنی کسی روایت کرنے والے کون ہیں امام مسلم رحمہ اللہ انعنس بن مالک قال قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصف مالک سے رویت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یُعْتَا بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا من أَهْلِ النَّارِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن جہنم والوں میں سے اسے لایا جائے گا جو دنیا والوں میں سب سے زیادہ نیمتوں کا مالک تھا قیامت کے دن جہنم والوں میں سے اسے لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ نیمتوں کا مالک تھا دنیا میں جس کے پاس سب سے زیادہ نیمتیں تھیں بادشاہ تھا نوکر تھے کوٹیاں تھیں محلہ تھے اتنی نعمتیں تھیں کہ آپ گن نہیں سکتے فیوس باف ناری اسے جہنم میں ایک ڈبکی دی جائے گی اسے جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا سم مالو پھر اس سے کہا جائے گا یب نا اے آدم کے بیٹے کیا نے کبھی کو خیر دیکھی ہے ہر مربی کا نئی منقو کیا کبھی تجھے کوئی نعمت چھو کر گزری ہے کبھی تیرا کسی نعمت سے واسطہ پڑا ہو کبھی تجھے کو خیر ملی ہو سب سے زیادہ نعمتوں میں تھا جہنم میں ایک غوطہ لگا ہے دنیا کی ساری نعمتیں بھول گیا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہنم کا ذا کتنا شدید ہے اور ان کا کیا بنے گا جو ایک عرصہ جہنم میں رہیں گے یا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس کو تو ایک ڈکی دی گئی ہے ایک ڈکی دینے کے بعد پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کبھی تو نے کوئی خیر دیکھی کسی نعمت سے تیرا واسطہ پڑا کہے گا بالکل نہیں کسم اٹھا دے گا کہے گا بالکل دنیا اور لایا جائے گا سیلف دنیا من احل اور جنت والوں میں سے اسے لایا جائے گا جو دنیا میں تنگی کے لحاظ سے سب سے زیادہ مشکلات اور پریشانیوں اور شدائد میں جنت والوں میں سے اسے لایا جائے گا جو جنتی دنیا میں سب سے زیادہ مشکلات میں تھا پریشانیوں میں تھا سختیوں میں تھا تنگیوں میں تھا فیوس بہ سب فی جننا اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا ایک ڈبکی دی جائے گی فیوخال الحو تُس کہا جائے گا یب نہ آدم اے آدم کے بیٹے ہل رئی تبو سن کتو کیا تو کبھی کوئی تنگی دیکھی ہے ہل مر ربی کا شدت کیا تیرے پہ کبھی کوئی سختی گزری ہے کبھی دنیا میں نے کوئی سختی دیکھی ہو کسی تنگی کا سامنا کرنا پڑا یہ کب پوچھا جا رہا ہے جنت میں ایک غوطہ دینے کے بعد فضحول تو کہے گا اللہ ربی نہیں اللہ کی قسم اے میرے رب میرا کبھی بھی کسی تنگی سے شدت سے سختی سے کوئی واسطہ نہیں پڑا ان کے ساری زندگی ایسے ہی محنتوں میں گزری ہے ماں مر ربی مجھ پہ کبھی بھی کسی تنگی کا گزران نہیں ہوا مجھ پہ کبھی کوئی تنگی نہیں گزری ولا رہی تو شدت میں نے کبھی بھی کوئی سختی نہیں دیکھی یہاں سے اندازہ کریں جنت کتنی بڑی نعمت ہے وہ آدمی جس کو صرف ایک غوطہ دیا گیا ہے اور جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ پریشان وہ تھا آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنے بھی انسان گزرے ہیں ان انسانوں میں سے سب سے زیادہ سختیاں دنیا میں اس کے اوپر تھی تنگیاں اس پہ تھیں اور جنت میں ایک غوطہ لگنے کے بعد ساری مصیبتیں پریشانیاں ٹینشنیں بھول چکا ہے اس سے اندازہ کر سکتے ہیں جنت کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی عذاب سے محفوظ رکھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اب ہم آتے ہیں باب نمبر پانچ کی طرف یہ پانچواں باپ کس فصل کا ہے فصل ہم کون پڑھ رہے ہیں فصل تیسری ہے وہ احادیث جنت اور جہنم کے بارے میں ہیں تو پانچواں باپ کیا ہے کہ یونادا اعلان کیا جائے گا خلود کہ تمہارے لیے ہمیش کی ہے فلا موتا اب کوئی موت نہیں آئے گی یعنی روزے قیامت جب جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے تب اعلان ہوگا کہ تم لوگوں کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے کوئی موت نہیں آئے گی جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے یہ اس حدیث کا مفہوم ہے جو ہم پڑھنے لگے اس اس اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے وَا النار النار اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جی موت کو لایا جائے گا بین الجنت کہ اسے جنت اور جہنم کے درمیان رکھ دیا جائے گا کس کو موت کو اور دوسری روایت میں آتا ہے جس کو امام مخاری نے بیان کیا ہے یہ موت سیاہ اور سفید رنگ کے مینڈے کی شکل میں ہوگی جن کے مینڈا لایا جائے گا سیاہ اور سفید رنگ کا وہ حقیقت میں کیا ہوگا موت ہوگا گویا کہ موت کو جسم دے دیا گیا مینڈے کا تو موت کو لایا جائے گا یہاں تک کہ اسے جنت اور جہنم کے درمیان رکھ دیا جائے گا سم مایوس بہو پھر اس کو ذیبہ کیا جائے گا کس کو موت کو جو کہ کس شکل میں ہوگی مینڈے کی شکل میں اب موت کبھی نہیں آئے گی فیض الجنتی فراہن الا فراہیم یہ اعلان سن کر کیا ہوگا اہل جنت کی خوشی میں اضافہ ہوگا فیضاد جنتی فراہن فراہیم اہل جنت اپنی خوشی میں مزید خوشی کے ساتھ آگے بڑھ جائیں گے کے یعنی پہلے خوش ہوں گے ان کی خوشی میں مزید اضافہ ہوگا یہ مطلب ایسے کہا حزن اور جہنمی غم میں مزید بڑھ جائیں گے ان کے غم میں اضافہ ہو جائے گا جنتی کیوں خوش ہوں گے جنت کی نعمتوں تو پہ پہلے ہی خوش تھے اوپر سے یہ اعلان سنائی دیا کہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے جنمی کیوں غمگین ہوں گے جنم کے عذاب کی وجہ سے پہلے پریشان ہیں اب مزید یہ بری خبر ان کے لیے ملی ان کو ملی کہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے یہاں پہ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں اس حدیث پہ کہتے ہیں موت کا تو کوئی وجود نہیں ہے اس کا کوئی جسم نہیں ہے اسے کیسے ذبہ کیا جائے گا تو اس کا ایک جواب تو میں دے چکا ہوں کہ دوسری ویت میں آیا ہے کہ موت کو لایا جائے گا کس شکل میں مینڈے کی شکل میں تو مینڈے کو ذبح کیا جائے گا تو موت اوری ہوگی. دوسرے نمبر پہ موت اگر مینڈے کی شکل شکل میں نہ بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کہ کیا مشکل ہے یہ عقل پرست لوگ یہ احادیث من کر یہ ملحید ان احادیش کے بارے میں اپنی ناقص عقل سے کام کیوں لیتے ہیں یہ کیوں نہیں سوچتے کہ صحابہ کلام نے تابعین نے امام مالک امام شافی امام احمد امام الفاظ جیسے نے ان لوگوں نے ان حادیث کو قبول کیا کوئی اعتراض نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے اور اپنے آپ کو عقل کے لحاظ سے پھنے خان سمتے ہیں کیا حصیت ہے تم لوگوں کی یہاں موت کا اگر کوئی جسم نہیں ہے اور حدیث میں آپ سے زبا کیا جائے گا تو آپ حیران ہوتے ہیں کیا آج بھی آپ حیران ہوتے ہیں اس زمانے میں بھی موت جیسی کئی چیزیں ہیں جن کا جسم نہیں ہے اور ان کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جن کا تذکرہ جن کاموں کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے مثال کے طور پہ بخار ہے کیا بخار کا کوئی جسم ہوتا ہے آج بخار کو ماپا جا رہا ہے اس کا وزن کیا جا رہا ہے کہ اس کا بخار اتنا ہے اس کا بخار اتنا ہے تو پہلے زمانے میں اگر کسی اکل پرس سے پوچھا جائے کہ جناب گرمی کو ناپا جاتا ہے سردی کو ناپا جاتا ہے اور بخار کو ماپا جاتا ہے تو کیا وہ یقین کر لیتا لیکن یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں آج آپ پاور کو لے لیں بجلی کو کاروبار کو اس کا اس کی مقدار بھی معلوم کی جا رہی ہے یہ 110 ہے یا 220 ہے 110 ہے یا 220 ہے اور پھر منقطع بھی کر دیتے ہیں بحال بھی کر دیتے ہیں جب کہ بجلی نظر نہیں آتی اس کا کوئی جسم نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے موت کو ذبح کرنا کچھ مشکل نہیں ہے اپنی ناقص عقل کی وجہ سے کچھ احادیث کو ماننے سے انکار کر دینا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے چوتھی فصل الفصل راب چوتھی فصل دیکھیں آج احادیث چھوٹی چھوٹی ہیں الحمدللہ کافی احادیث ہم پڑھ رہے ہیں لیکن جب روزانہ کی بنیاد پہ بڑی عدیث آ جائے تو پھر زہر تعداد کم ہوتی ہے الفصل الراب چوتھی فصل عذاب اہل النار اہل نار کا عذاب جہنم والوں کا عذاب جہنم والوں کو جو عذاب ملے گا اس عذاب کے بارے میں یہ فصل ہے اس میں کتنے باب ہیں اس فصل میں چوتھی فصل میں تین باب ہیں پہلا باب باب شدت شرری نار جہنم جہنم کی آگ کی حرارت کا شدید ہونا جہنم کی آگ کی گرمی کا شدید ہونا حدیث نمبر 88 ایٹی ایٹ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آگ یعنی کہ تمہاری دنیا کی آگ تمہاری آگ ایک حصہ ہے جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں سے یہ کہ دنیا کی ساری آگ جمع کی جائے تو یہ جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے اب دنیا کی آگ کے کتنے حصے ہیں میرے گھر میں جو آگ ہے وہ ایک حصہ آپ کے گھر میں جو آگ ہے وہ ایک حصہ اس لحاظ سے دنیا کی آگ کے اربوں کئی ملین حصے ہو سکتے ہیں یہ ساری آگ جمع کی جائے تو جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں سے بنتی ہے اور ہم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر پاتے دنیا کی آگ اتنی شدید ہے کہ لوہے کو پگلا کے رکھ دیتی ہے جہنم کی آگ میں کے جسم کا کیا بنے گا مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ توجہ اس بات پہ دینی چاہیے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جون جولائی کی گرمی سے بچ جائیں گھر میں ہم پنکھے لگواتے ہیں اے کا بندوبست کرتے ہیں تو کیا ہم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے نہیں جانا چاہتے انہیں توحیل کی طرف کیوں نہیں لے کر آتے انہیں اللہ کا کلام کیوں نہیں سکھاتے تلاوت تفسیر انہیں پکا نمازی کیوں نہیں بناتے فدر کی نماز کے کیوں نہیں اٹھاتے انہیں گناہوں سے کیوں نہیں روکتے یا رسول اللہ جب اللہ کے رسول نے بتایا کہ تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے تو کہا گیا ہے اللہ کے رسول لکافیہ بے شک یہ دنیا کی آگ ہی کافی ہے جہنم کی آگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کافروں کو عذاب دینا ہو فاسق اور فادر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کو عذاب دینا ہو تو دنیا کی آگ ہی کافی ہے قالا تو نبی علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا یہ آگ زیادہ کر دی گئی ہے یہ آگ کون سی جہنم کی آگ یہ آگ زیادہ کر دی گئی علیہ دنیا کی آگ پہ علیہ ہنران دنیا یہ آخرت کی آگ جہنم کی آگ زیادہ کر دی گئی ہے دنیا کی آگ پہ 69 حصے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر سے زیادہ بڑھا دی گئی ہے زیادہ کر دی گئی ہے کلو ہن ریحا سے ہر ایک حصہ متل ہر اس دنیا کی آگ کے مانند گرم ہے جہنم کے جہنم کی آگ کے کتنے حصے ہوئے ستر ان ستر حصوں میں سے ہر حصہ دنیا کی آگ کی طرح گرم ہے اور ہم دنیا کی آگ کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے آج جون جولائی کے مہینے میں آپ کتنی دیر تندور کی آگ پہ بیٹھ سکتے ہیں چولہے کے پاس بیٹھ سکتے ہیں آپ کی وائف روٹی بناتی ہے اس سے پوچھے کیا حال ہوتا ہے گرمیوں میں اور یہاں پہ اللہ کا سر فرما رہے ہیں کہ فلت یہ جہنم کی آگ زیادہ کر دی گئی ہے اسے بڑھایا گیا ہے ارے دنیا کی آگ سے کس قدر انہتر حصے کلو ان حصوں میں سے ہر حصہ مثل ہر رہا دنیا کی آگ کی گرمی کی طرح ہے اس کے بعد حدیث نمبر 89 میم اسے روایت کیا صرف امام مسلم نے عبداللہ مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، imam, alfam, فرمایا جہنم کو اس دن لایا جائے گا کس دن آخرت میں قیامت کے دن جہنم کو اس دن لایا جائے گا زمام اس کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی ستر ہزار رسیاں ہوں گی جہنم کی معمام ہر لگام کے ساتھ سب الف ملکن ستر ہزار فرشتے ہوں گے یا جرون جو اس جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے اس عدیت سے ایک تو پتا چلا کہ جہنم اللہ کی مخلوقات میں سے کتنی بڑی مخلوق ہے جس کی ستر ہزار رسیاں ہوں گی اور ہر رسی کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ کر لائیں گے حالانکہ فرشتے خود بڑے طاقتور ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے دوسرے نمبر پہ پتا چلا کہ اللہ کے فرشتے کتنے زیادہ ہیں جہنم بہت بڑی مخلوق اس کے ساتھ ستر ہزار لگامی رسیاں ہر رسی کے ساتھ ستر ہزار فرشتے تو ستر ہزار کو ستر ہزار میں ضرب دیں تو اتنے زیادہ فرشتے تو یہی ہو گئے اور اس کے علاوہ معلوم نہیں اللہ کے فرشتے کتنے زیادہ ہیں تو اندازہ کریں کہ اللہ کی مخلوقات کتنی زیادہ ہیں اور ہر فرشتہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے اللہ کی رہے اللہ کی رسویں آ کر تو اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے میں اور آپ عبادت کرتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے نہیں کرتے تو اپنا نقصان کر رہے حدیث نمبر نبے اس کو روایت کرنے والے بھی صرف امام مسلم ہیں ان ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سمیا ابو ہو سے روایت کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب آپ نے کسی وزنی چیز کے گرنے کی آواز سنی سمی آپ نے سنی وج کسی چیز کے گرنے کی آواز کسی باری چیز کے گرنے کی آواز آپ نے سنی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام نے کہا تدرون ماہدا جانتے ہو یہ کیا ہے جانتے ہو کس چیز کی آواز ہے جانتے ہو کون سی چیز گری ہے ابو حرا فرماتے ہیں قلنا ہم نے کہا اللہ رسول اللہ, اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں قال تو نبی علیہ السلط نے تب فرمایا یہ ایک پتھر ہے رومی ابھی جسے جہنم میں پھینکا گیا مندو صدعین قریباً ستر سال سے ستر سال پہلے اسے جہنم میں پھینکا گیا فَهُوَ یہاں تک کہ وہ جہنم کی گہرائی تک پہنچ چکا ہے آج جا کے وہ جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے وہاں جا کے گرا ہے یہ اس پتھر کے گرنے کی آواز آئی ہے اندازہ کریں جہنم کتنی گہری ہے کتنی لمبی ہے اور جہنم کا عذاب کتنا شدید ہوگا اللہ رب العزت اس سے رکھے آپ نے فرمایا ستر سال سے ناری الان. تو وہ اب جہنم میں گر رہا ہے حت انتہا یہاں تک پہنچ چکا ہے علاقہ جہنم کی گہرائی تک دوسرا باب چوتھی فصل کا باب بیان حال فی النار جہنم میں کافر کی حالت کا بیان اس باب میں بتایا جائے گا کہ جہنم میں کافر کے حالات کیا ہوں گے حدیث نمبر اکانوے نائنٹی ون خوف یعنی کرنے والے امام بخاری بھی ہیں امام مسلم بھی ہیں ہل ابی ہو تھا النبی صلی اللہ <بالمسرع> جناب ابوت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کافر کے دو کندوں کے مابین فاصلہ تیز رفتار سوار تین دن کے سفر کے برابر ہوگا اس کی مسافت کے برابر ہوگا کافر کے دو کندوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا جتنا فاصلہ وہ سوار طے کرتا ہے جو تیز رفتار ہو کسی گھوڑے پہ بیٹھا ہو تین دن تک وہ چلتا رہے تو ان تین دنوں میں جتنا سفر طے ہوگا جتنے کلومیٹر ہوں گے جتنے میل طے ہوں گے ان کے برابر فاصلہ ہوگا کافر کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے مابین اس سے کیا پتا چلا کہ جہنم میں کافروں کے جسم کو بڑا کر دیا جائے گا تاکہ وہ اچھی طرح عذاب کو محسوس کریں تاکہ ان کے عذاب کی شدت اور سنگینی میں اضافہ ہو تو کافر کے دو کندوں کے مابین کتنا فاصلہ ہوگا جتنا فاصلہ اس مسافت کا ہے جو تیز رفتار سوار تین دنوں کے سفر میں طے کرتا ہے تیسرا باب باب باپ باپ اس باب میں کیا ہوگا جی کہ جہنم والوں میں سے سب سے ہلکے عذاب والا کون ہوگا اس بارے میں یہ باب ہے میں میں سے سب سے سب اس بارے یہ کے کرنے پہ امام بخاری, امام مسلم کا اتفاق ہے النعمان بن بشیر قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمان بن بشیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کے کے دن اعتبار سے جہنم والوں میں سے سب سے ہلکا وہ آدمی ہوگا تو کہ جس کے پاؤں کے تلوے میں ایک انگارہ رکھا جائے گا یغلی منا دماغ اس انگارے کی وجہ سے اس کا دماغ کھور رہا ہوگا یہ وہ جہنمی ہے جسے سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا وہ ہلکا زاب کیا ہوگا کہ اس کے پاؤں کے تلوے میں انگارا رکھا جائے گا جس سے اس کا دماغ کھور رہا ہوگا اور یہ بات میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے سر میں درد ہو تو برا حال ہو جاتا ہے اور یہاں اس جہنمی کے پاؤں کے نیچے کیا رکھا گیا ہے اس کے تلوے میں کیا رکھا گیا انگارا انگارا بھی جہنم کا اور اس سے اس کا دماغ کھور رہا ہوگا یہ وہ ہے جس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا اور اس سے مراد کون ہے مسلم شریف کی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس سے مراد آپ علیہ و اسلام کی چچا ابو طالب ہیں کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آپ سے آپ کے چچا عباس نے سوال کیا تھا کہ آپ کے چچا ابو طالب آپ کا ساتھ دیتے رہے آپ کا دفاع کرتے رہے کیا آپ سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا فرمایا ہاں یہ فائدہ ہوگا کہ سب سے ہلکا ہو رہا ہوگا <تصفح> اس کے بعد عدیس نمبر دونوں ہیں صلیم <عَمًا> سے اللہ گے قیامت کے دن عذاب جہنم والوں میں سے عذاب کے لحاظ سے سب سے ہلکے آدمی سے اللہ تعالیٰ کہیں گے جو آدمی قیامت کے دن جہنم والوں میں سے عذاب کے لحاظ سے سب سے ہلکا ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ کہیں گے لو ان کا اگر تیرے لیے جو کچھ زمین پہ ہے سب کچھ تیرا ہو اگر تیرا ہو ما محفل اردی جو بھی زمین پہ ہے ما کیا بیان کیا منشئی جو بھی چیز زمین پہ ہے اگر وہ تیری ہو تیری ملکیت ہو کیا تم ان تمام چیزوں کو بطور فدیہ دے دو گے عذاب سے بچنے کے لیے بطور معاوضہ بطور فدیہ اسے دے دوگے؟ ساری زمین کے خزانے دے دو گے فیقول نام وہ کہے گا بالکل اور یہ وہ آدمی ہے جو جس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہے ہلکے عذاب سے نجات کی خاطر وہ پوری دنیا کے خزانے دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور جب دنیا میں ہم زندہ ہوتے ہیں تو ایک روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے ایک ریال دینے کے لیے اللہ کی راہ میں تیار نہیں روز آخر اس سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ساری زمین کے خزانے تمہارے ہوں ساری زمین پہ موجود ہر چیز کے مالک تم ہو تو کیا یہ تمام چیزیں بطور فدیا پیش کر دو گے تاکہ تمہاری اس عذاب سے جان چھوٹ جائے فیقول نام تو کہے گا ہاں تو اللہ کہیں گے فیقول میں نے تو اس سے مطالبہ کیا تھا اس سے ہلکی چیز کا آج تم ساری زمین کے خزانے بطور معاوضہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے جبکہ دنیا میں میں نے تو اس سے اس سے ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا وہ کیا تھی دنیا میں میں نے تو اسے اس سے ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا وانت فی صلب آدم اور اس وقت تو ادم علیہ السلام کی پشت میں تھا۔ جب میں نے یہ مطالبہ کیا تھا کیا مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تشرک بی شیء کہ میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرنا صرف ایک توش مطالبہ کیا تھا کہ توحید پہ رہنا میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرنا فابعث الا ان تشرک بی تو, تُو انکار کر دیا مگر میرے ساتھ شرک کرنے سے یعنی کہ تُو نے شرک کو ہی اختیار کیا شرک سے بچنے کی کوشش نہیں کی کیوں نے انکار کر دیا یعنی کہ میری یہ بات ماننے سے تو نے انکار کر دیا مگر میرے ساتھ شرک کرنے سے تُو نے, شر... تُو نے شرک کر کے چھوڑا شرک کا ارتکاب کر کے ہی تو پیچھے ہٹا تو اس سے پتا چلا کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے شرک سے دور رہنا نہایت ضروری ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو غیر طاقتوں کا مالک پکارنا یہ چھوڑ دیں قبر والے کو پکارنا فوج شدہ کو پکارنا یا علی مدد کے نعرے لگانا یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانا یا شیخ عبد القاد جلانی شیخ ان کے نعرے لگانا جناب حسین کو مشکل کشا قرار دینا یہ سب کچھ اللہ تعالی کے ساتھ شرک ہے ان تمام کی عزت کریں ان تمام سے محبت کریں لیکن عبادت ایک اللہ کی ہوگی مشکل اوقات میں غیبانہ طور پہ جس کو پکارا جائے گا وہ ایک اللہ ہے اس کے بعد پانچواں باب الف پانچویں فصل الفصل الخامس صفت الجنتی جنت کے اوصاف جنت کا بیان اور جنت والوں کا بیان جنت کے اوصاف کا تذکرہ ہوگا اور جنت والوں کے اوصاف کا تذکرہ ہوگا جنت والے کون ہیں پہلا باپ کیا ہے باپ اول من سب سے پہلے جو جنت کے جنت کا دروازہ کھٹکھٹ کھٹ آئے گا ان کے وہ کون ہوگا پہلا باب اس بارے میں ہے کہ جو جنت کا دروازہ کھٹکائے گا سب سے پہلے وہ کون ہوگا روایت امام مسلم ہیں ان روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اکثر میں قیامت کے دن پیروکار ہونے کے لحاظ سے تمام نبیوں سے آگے ہوں گا قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے أَوَّلُ يَقْرَو بَابَ <الْجَنَّة> اور میں پہلا ہوں گا جو جنت کے دروازے کو کھٹ کٹائے گا تو حدیث اور باپ کا تعلق واضح ہو گیا کہ حدیث نے بتا دیا کہ سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹ کٹانے والا کون ہوگا آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے دوسرا باب باب نعیم الجنتی لم یخت قلب بشر کہ جنت کی نعمتیں کسی بشر کے دل میں ان کا خیال بھی نہیں آیا جنت کی نعمتیں ایسی ایسی ہیں کہ کسی انسان کے دل میں ان کا تصور بھی موجود نہیں ہے ان کا خیال تک موجود نہیں باپ کیا نئی مل جنا جنت کی لم وہ ان کا خیال بھی نہیں آیا قلبی بشر کسی بھی انسان کے دل میں نمبر نینٹی فائیب، اس کو روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں امام مسلم بھی ہیں یقور اللہ, اللہ, اللہ تعالی جناب ابو رحلہ ہے وہ نبی علیہ السلام سے وید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں اللہ تعالیٰ ہیں حدیث کون سے ہوئی؟ کچھ خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الصالحین میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ذخیرہ کر کے رکھی ہیں ما وہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے ولا اس کا تجمہ پہلے کر چکا ہوں آدتوں کے ساتھ ملا کے کہ میں نے اپنی نیک بندوں کے لیے بطور ذخیرہ تیار کر رکھی ہے بلحا یہ ان نعمتوں کے علاوہ ہے ما اطلعتم تم جن کے بارے میں تمہیں خبر دی گئی ہے جن کی تمہیں اطلاع دی گئی ہے یعنی کہ کچھ نعمتیں جنت کی وہ ہیں جن کے بارے میں تمہیں بتا دیا گیا ان نیمتوں کے علاوہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کئی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں فرمایا جو کسی آنکھ نے کبھی بھی دیکھی نہیں ہے کسی کان نے سنی نہیں ہے اور کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک نہیں گزرا ذخیرہ تیار کر رکھی بل ہا یہ تم علی جن کے بارے میں تمہیں اطلاع دی گئی ہے تمہیں علم دیا گیا ہے پھر نبی علیم نے اس عید کی تلاوت کی تصدیق کے طور پہ آپ نے اپنی حدیث کی تصدیق قرآن سے پیش کی کوئی کوئی انسان نہیں فلام الفسن فلام الفسن جو ان کے لیے مخفی رکھا گیا ہے منقرتی آئن ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جز بدلہ دینے کے لیے ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے فرمایا کوئی انسان نہیں جانتا ان نعمتوں کو جو ان کے لیے مخفی رکھی گئی ہیں کیوں مخفی رکھی گئی ہیں جزا ان لوگوں کو جزا دینے کے لیے بھی مکان ان اعمال کی جو وہ کیا کرتے تھے حدیث اور باب کا تعلق بالکل واضح ہے اس کے بعد باب نمبر تین باپ شدر جنت جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ سو سال کے برابر ہے جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں آپ سو سال چلتے رہیں تو آپ چلتے رہیں گے نہ جنت کا سایہ ختم ہوگا نہ درخت ختم ہوگا نہ یعنی کہ جنت میں ایک درخت ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے سائے میں آپ سو سال بھی چلتے رہیں تو سایہ ختم نہیں ہو حدیث نمبر 96. یہ وہ حدیث ہے جس کو روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں اور امام مسلم بھی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلما راک جنت میں ابو سعید فرمایا کہ بے شک جنت میں البتہ درخت ہے ایک ایسا درخت ہے کہ وہ سوار جو عمدہ گھوڑے پہ ہو گڑ دوڑ کے لیے تیار کردہ گھوڑے پہ ہو اری تیز رفتار گھوڑے پہ ہو وہ سوار سو سال چلتا رہے مایکتا ہوں اس درخت کو طے نہیں کر سکے گا اس کے سائے کو ختم نہیں کر سکے گا جنت میں البتہ ایک ایسا درخت ہے کہ امدا گھوڑے پہ امدادہ گڑ دوڑ کے لیے تیار کرتا تیز رفتار گھوڑے پہ سواری کرنے والا سو سال بھی چلتا رہے ما ماں اس رفت کو طے نہیں کر سکے گا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جنت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ جنت کے ایک درخت کا بیان ہے کہ آپ اس کے سائے میں سو سال چلتے رہیں اور جب کہ آپ عمدہ گھوڑے پہ ہوں ایسا گھوڑا جو گڑدوڑ کے لیے تیار کیا گیا ہوتا ہے تیز رفتار ہوتا ہے آپ سو سال چلتے رہے اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا اور اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وہ کہ وہاں لمبے لمبے سائے ہوں گے اس کے بعد چوتھا باب باب کیا ہے باب سوق الجنہ یہ باب ہے جنت کے بازار کے بارے میں جنت میں ایک بازار بھی لگا کرے گا حدیث نمبر میں نائنٹی سیون اس عدیز کو روایت کرنے والے صرف کہ جنت میں البتہ ایک بازار ہے ہر جمع فتح الشمال شمال تو شمال کی ہوا چلے گی فتح صوفی وجوہ تو وہ ان کے چہروں اور ان کے کپڑوں میں واقع ہوگی ہوا شمال کی ہوا چلے گی اور وہ ان کے چہروں ان کے کپڑوں میں واقع ہوگی فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا تو وہ لوگ حسن و جمال میں بڑھ جائیں گے اس ہوا کی وجہ سے یہ ہوا ان کے حسن و جمال میں اضافہ کا سبب بنے گی فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ تو وہ واپس آئیں گے کہاں سے اس بزار سے جمہ بازار سے واپس آئیں گے اہلیہم اپنے گھر والوں کی طرف وقد حسن و ہوں گے ان کے گھر والے ولہ اللہ کی کسم لقت تم بعدنا حسن و کہ تم ہمارے بعد حسن و جمال میں بڑھ چکے ہو تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہو چکا ہے جب تم ہمارے پاس تھے اضافہ تو, تو وہ کہیں گے کون یہ آنے والے شوہر وانتم اور تم بھی واللہ اللہ کی قسم لقدزدتم لقدزدتم بعدنا حسن و لقت تم بھی ہمارے بعد حسن و جمال میں بڑھ چکے ہو شوہر گھر میں آ کے کہیں گے گھر والوں سے کہ ہم جب گئے تھے تم تم تمہارے پاس بہت حسن و جمال تھا لیکن واپس آئے ہیں تو تمہارا حسن و جمال بڑھ چکا ہے تم حسن و جمال میں بہت آگے جا چکے ہو اس باپ سے اور اس حدیث سے کیا پتا چلا نمبر ایک جنت میں ایک بازار لگا کرے گا کب جمعہ کے دن اس لیے میں نے کہا جمعہ بازار تو کیا ہوگا شمال کی ہوائیں چلیں گی تو یہ جمعہ بازار میں آنے والے جنتی و و جمال جمال میں میں بڑھ جائیں گے ان کو جمال میں اضافہ ہو جائے گا گھر میں آئیں گے تو گھر والے پہلی بات کیا کریں گے تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہو چکا ہے کتنا کتنی بڑی نعمت ہے یہ جنت جہاں پہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا دنیا میں کیا ہوتا ہے خامت جب بازار سے واپس آتا ہے چہرے پہ گرد و غبار اڑا ہوا چہرہ رنگ اڑا ہوا پسینے میں ڈوبا ہوا عجیب و غریب حالت ہو چکی ہے گھر میں داخل ہوتا ہے بیوی کہتی ہے آپ کو کیا ہوا اور بیوی کی کیا حالت ہوتی ہے وہ بھی کام کر کے پسینے میں ڈوبی ہوئی چہرہ اترا ہوا تھکی ہوئی بچوں سے پریشان گھر کے کاموں سے پریشان تو خامد بھی گھر میں پہنچ کے کہتا ہے تمہیں کیا ہوا لیکن جنت میں کیا ہو رہا ہے خامد پہلے خوبصورت ہے جمعہ بازار گیا واپس آیا تو گھر والے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہو چکا ہے اور وہ گھر والوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہو چکا ہے یہاں پہ رکتے ہیں اور انشاءاللہ حدیث امر 98 نائنٹی ایٹ سے پانچویں باپ سے آئندہ درس میں آغاز کریں گے فی الحال یہاں پہ رکتے ہیں آپ لوگوں کا ایک آدھ منٹ موجود ہے تو میں ایک آدھ منٹ میں دیکھتا ہوں جو سوال آئے ہوئے تھے شاید کسی کا سوال کا جواب دینے میں میں کامیاب ہو جاؤں یہ سوال بھیجا گیا جی اگر کوئی عورت کو ایسا شخص جن کی دنیا میں مل جائے جو اس کی دنیا میں پٹائی کیا کرتا تھا اب اس کو اس سے نفرت ہو چکی ہے تو کیا اسے جنت میں یہی ملے گا یہ اس سوال کا مفہوم اور خلاصہ ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر میاں بی بی دونوں جنت میں پہنچ گئے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے جنت میں بھی میاں بی بی ہوں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنے گا تو گزارش یہ ہے کہ قرآن حکیم میں یہ بتایا جا چکا ہے اِنَّ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی کینا نہیں ہوگا کوئی بوگز نہیں ہوگا کوئی نفرت نہیں ہوگی محبتیں ہی محبتیں ہوں گی ایک دوسرے سے پیار ہوگا تو بیوی کے دل میں خامن کی بہت زیادہ محبت ہوگی اور خامن کے دل میں بیوی کے لیے بہت زیادہ محبت ہوگی کوئی نفرت نہیں ہوگی کوئی پٹائی یاد نہیں ہوگی تو اس لیے جنت میں وہی بیوی اسی خامن پہ روشن کر رہی ہوگی اسے اس سے بہتر کوئی اور انسان نہیں لگے گا اور ایسے ہی خامد جو ہے اپنی بیوی پہ رش کر رہا ہوگا تو یہ چیزیں جو ہم سوچتے ہیں یہ دنیا میں رہ جائیں گی ہاں یہ الگ بات ہے کہ بیوی جنت میں پہنچ گئی خامد جہنم میں چلا گیا یا خامد جنت پہنچ گیا بیوی میں چلی گئی تو پھر زہر ہے کہ یہ جمع نہیں ہو سکیں گے لیکن اگر دونوں جنت میں گئے ہیں تو دونوں جمع ہوں گے البتہ اگر کسی کسی بیوی کی کسی عورت کی عورت دو شادیاں ہوئیں پہلے ایک سے وہ فوت ہو گیا یا اسے طلاق دے دی پھر دوسرے سے ہوئی تو یہ روزے قیامت جنت میں اس خامن کے ساتھ ہوگی جو اس کا آخری خامن تھا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل ہونے کی توفیق دے ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہمیں جنت میں داخلہ ملے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا سکیں وہ دعوانا اللہ رحمۃ اللہ